آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قامت کام ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو